اور بہانی بننی والے گنوار آئے کہ انہیں رخصت دی جائے اور بیٹھ رہے وہ جنہیں جن نی اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا جلد ان میں کے کافروں کو درناک عذاب پہنچی گا